یہ فیصلہ لے رہی تھی یہ جج درست کر سکتے جو ٹکے ٹکے پہ بکتے ہیں ایمان بکتا ہے دین بکتا ہے ان کی ضمیر بکتا ہے ان کا انصاف بکتا ہے ان کی عدالتیں بکتی ہیں یہ جج یہ جج جو کل کہتے تھے ماشاءاللہ خلاف قانون ہے آج اسی ماشاءاللہ کے تحت حلف بھی اٹھاتے ہیں یہ دو ٹکے کے جج ان کا ایمان ان کا ایمان کیا ہے ان کا ایمان جھوٹی ان کا ایمان پیسہ ہے بن بکو مولوی کو کہتے ہو روٹی مولوی تو پارٹی میں چل جاتا ہے دین جی محمد میں خلل آگے نہیں دیتا ہے کم روٹی کے بلا